بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نحایت رحم کرنے والے ہیں اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا آپ پڑھتے رہیے آپ کے رب بڑے کرم والے ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جنہوں نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا سامعین اب نایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے سور علق پہلی وہی ہے ام المؤمنین عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی جو خواب آپ دیکھتے وہ صبح کے ظہور کی طرح ظاہر ہو جاتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ علیہ سے توشہ لے کر غار خیرہ میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی راتیں وہیں عبادت میں گزارا کرتے پھر آتے اور توشہ لے کر چلے جاتے یہاں تک کہ ایک مرتبہ اچانک وہیں شروع شروع میں وہی آئی فرشتہ جبری علیہ السلام آپ کے پاس آیا اور کہا اک یعنی پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبوچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھیے میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا فرشتے نے مجھے دوبارہ دبوچا جس سے مجھے تکلیف بھی ہوئی پھر چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھیے میں نے پھر بھی یہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور تکلیف پہنچائی پھر چھوڑ دیا اور اقر بسم ربی کے الدی خلق سے میں لم یا عالم تک پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین اپنی بیوی صاحبہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑھا دو چنانچہ کپڑا اڑھا دیا یہاں تک کہ ڈر خوف جاتا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سارا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ خوش ہو جائیے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوانہ کریں گے آپ سلا رحمی کرتے ہیں سچی باتیں کرتے ہیں دوسروں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابنی نوفل ابنی اسد ابنی عبدالعضیٰ ابن, ابن قسع کے پاس آئیں جاہلیت کے زمانے میں یہ شخص نسرانی ہو گئے تھے عربی کتاب لکھتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے بہت بڑی عمر کے بوڑھے بھوس تھے آنکھیں جا چکی تھیں یعنی اندھے ہو گئے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا واقعہ تو سنیے ورقہ نے پوچھا بھتیجے آپ نے کیا دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ کہہ سنایا ورقہ نے سنتے ہی کہا کہ یہی وہ رازدان فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تعالی کا بھیجا ہوا آیا کرتا تھا یعنی جبریل کاش کے میں اس وقت جوان ہوتا کاش کے میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ آپ کو آپ کی اپنی قوم کفار مکہ یعنی قریش نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے سوال کیا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے ورقا نے کہا کہ ہاں ایک آپ کیا جتنے بھی لوگ آپ کی طرح نبوت سے سرفراز ہو کر آئے ان سب سے دشمنیاں کی گئیں اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا لیکن اس واقعے کے بعد ورقہ بہت کم مدت زندہ رہے اور ادھر وہی بھی رک گئی اور اس کے رکنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قلق تھا کئی مرتبہ نبی نے پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا لیکن ہر وقت جبری علیہ السلام آ جاتے اور فرما دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلق اور رنج و غم چاہتا رہتا اور دل میں قدر اطمینان پیدا ہو جاتا اور آرام سے گھر واپس آ جاتے یہ روایت مسند احمد کی ہے یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے روایت امام زہری پس قرآن کریم کی باعتبار اعتبار کے سبب سے پہلی آیتیں یہی ہیں یہی پہلی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام کی اور یہی وہ پہلی رحمت ہے جو اللہ اور الرحم الرحیمین نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں دی۔ اس میں تمبی ہے کہ انسان کی اول پیدائش پر کہ وہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ احسان کیا کہ اسے اچھی صورت میں پیدا کیا پھر علم جیسی اپنی خاص نعمت اسے مرمت فرمائی اور وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا علم ہی کی برکت تھی کہ کل انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام فرشتوں میں بھی ممتاز نظر آئے علم کبھی تو ذہن میں ہی ہوتا ہے اور کبھی زبان پر ہوتا ہے اور کبھی کتابی صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے پس علم کی تین قسمیں ہوئیں ذہنی لفظی اور رسمی اور رسمی علم ذہنی اور لفظی کو مستلزم ہے لیکن وہ دونوں اسے مستلزم نہیں اسی لیے فرمایا کہ پڑھیے آپ کے رب تو بڑے اکرام والے ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا معلوم کرا دیا مسدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ علم کو لکھ لیا کرو